شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق میرے محترام جب بی بی صاحبہ کی پاک دامنی سامنے آ گئی تو میرے آقا تو مت لگانے والوں پہ حد جاری کی کیا آسان ہوا مستا ہوا ہمنا ہوئی ان پہ حد جاری تھی تو ہم بات کے کتنی حد تھی اسی اسی چا بک اور عبداللہ اللہ بینو بھائی خبیر چونکہ بانی تھا اس کا اس کو اسی کی بجائے ڈبل لگے کتنی ایک سو ساٹھ اسی کو ڈونر ضرب لے نا ایک سو ساٹھ سمجھے جی اس بدماش کا ہو گیا یا مرو تم بھی ہے مومنین تم مومنین اور بیان سبب تحمت یہ تحمت کا سباب ہے شیطانی شیطانی وساوس تنبیہ مومنی اور بیان وجہ تحمت لکھو یا سبب تہمت ایمان والو نہ چلو تم شیطان کے قدم پہ اور جو چلتا ہے شیطان کدوں پہ پس بے شک وہ انجامی طبا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 تم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مستہ جو تھا نا جو تحمت کے اندر تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا تھا اور بالکل غریب تھا حضرت ابو بکر صدیق اس کو وظیفہ دیتے تھے غریب کو کیا دیتے وظیفہ جب یہ تحمت کے اندر شریک ہوا اور پاک دام نہیں آپ نے اس کا وظیفہ کیا کر دیا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں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 کہ جس طرح ابو بکرِ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے استقول وال صاحب ہی اسی طرح ابو بکر کی فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے فضیلت نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے وساعت اور صاحب فراخی کے بادشی کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت سے مراد فضیلت دنیا بھی ہے حالانکہ آگے بس ساتھ کھڑا لی وہ ساتھ سے مراج کیا ہے دنیاوی فراخی تو فضیلہ سے مراج کیا ہوگی دینی فضیلا صاحب فضیلہ دینی کے اور صاحب فراخی دنیاوی کے یہ کہ دیں رشتے داروں کو اس سے قسم نہ اٹھائیں مساکین کو مہاجرین فی سبیل اللہ کو. اور چاہیے معاف کریں دل سے درگزر کریں اللہ تو بون ترغیب اف کیا نہیں پسند کرتے تم یہ کہ بخشی اللہ واسطے تمہارے اور اللہ الرحیم ہے جب حضرت و بکر صدیق نے آیتیں سنی نا تو انہوں نے عرض کیا بلا یا ربنا انا نحبو اے اللہ ہم محبت رکھتے بقرت کو چہتے ہم ان اللہ دین یرمون الم و صنع تفصیل بعید منافقین تفصیل و منافقی بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو جو کہ غافل ہیں یہ غافل اس لیے فرمایا کہ حضور نے مشورے کے صحابہ سے حضرت علی سے حضور نے جب مشورہ کیا نا تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ بی بی رہ ہے نا ان کی لونڈی اس سے پوچھو کیونکہ لونڈیوں کو زیادہ علم ہوتا ہے ہماری سردارا نیک ہے یا بدکار ہے ہوتا نہیں لوڈی ہر وقت ساتھ رہتی ہے تو بی بریرہ سے جب حضرت نے انہوں کیا حضرت بی بی عائشہ تو کیا فیل ہے چلاک نہیں ہے یہ آٹا گونج کے رکھتی ہے پھر سو جاتی ہے آٹا بھی بکری کھا جاتی ہے یہ تو غافل ہے حالانکہ بدکار اور غافل ہو جائیں چلاک ہوتی ہیں چتر چلا یہی پھر میں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 جبریل کو وہ ریشمی رومال کے اندر لایا بحشتی رومال کے اندر حضور حق کہ آگے دیا کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے <laughs> اللہ نے دیا انتخاب خدا بندیا ہے حدیث میں ہے اب تین معنی سنیے خبیس عورتیں واسطے خبیث مردوں کے ایک معنی آ گیا دوسرا معنی خبیس عادتیں واسطے خبیص مردوں کے ہیں آ دوسرا معنی خبیس عادتیں واسطے خبیص مردوں کے تیسرا معنی کہ خبیس باتیں واسطے خبیص مردوں کے ہیں عبداللہ اللہ بن بھئی خبیس تھا نا اس کے منہ سے کیا نکلی خبیث بات نکلی خبیس عادت نکلی تین معنی سمجھے آگے بال خبیس ہوں علخبیسات اور خبیص مرد واسطے کس کے ہیں خبیس عورتوں کے یا خبیث مرد کس کے لیے خبیص عادتوں کے لیے یا خبیص مرد خبیص باتوں کے لیے آگے تم خود مانا کر لو گے نا بت تیے بات آ پاک واسطے پاکوں کے پاک عورتیں واسطے پاک مردوں کے پاک مرد واسطے پاک عورتوں کے دوسرے معنی خود کرو قلائے کا یہی جو پاک ہیں نا وہ بری ہیں اس چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں منافع ان پاکوں کے لیے بخش ہے اس کے کریم ہے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 اور کہو السلام علیکم آدھ ہو لو داخل ہو سکتا ہوں یہ کہہ کے دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو بعض آدمی دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے نہیں دروازے سے ہٹ کے کھڑو کیوں ہو سکتا ہے درواز دروازہ کھلے تمہاری ادا سی عورت پہ پڑ جائے تو دروازہ کھٹ کھٹا کے فوراً دوسری طرف چلے گیا کرو اور سلام کرو اوپر احال اس کے اجازت سے پہلے یہ بہتر ہے تمہارے لیے لقوم یہ بینقم پہلی عبارت معدوف ہے بین نالقم یہ ہم نے حکم بیان کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو پاس اگر نہ پاؤ بیچ ان گھروں کے کسی کو تو نہیں داخل ہونا یہاں تک اجازت دی جائے سے تمہارے اور اگر کہا جائے تم کو لوٹ جاؤ اندر عورتیں بیٹھی ہیں وہ کیا کہیں کہ لوٹ جاؤ ادھر مرد نہیں ہے تو فرج پس لوٹ جاؤ یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے اور اللہ ساتھ اس کے کرتے ہو جاننے والے آج کل کیا ہوتا ہے پیر صاحب جائے دروازہ کھٹکھٹ ہے پہلے تو دروازہ نہیں کھٹ رہا تھا پیر کہتا ہے مجھے اجازت لینے کیا ضرورت ہے میری مریدڑی بیٹھی ہوئی ہے خود بخود چلا جاتا ہے اور اگر دروازہ کھٹکھٹائے خٹ گھر والے کہیں کہ واپس چلے جاؤ کے بدماش رن میری یہی عزت کی ہے اندر تر جاتا ہے میں پیر ہوں تمہارا آ یہ بدماش پیر ہوا ہے نیک پیر ہوا خبیز ترین پیر ہوا لہ سال تمام اچھا اب فرماتے ہیں ہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں وہ جگہیں وہ ہیں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 اور حفاظت کریں اپنے ساتر کی شرمگاہوں کی یہ زیادہ پاکیزہ اہ کے ان کے بے اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے کرتے ہیں اور قید و مومن عورتوں کو بھی وہ بھی نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو جب چلیں اور حفاظت کریں اپنے ساتر کی ولاج دین زینت ہنہ اور نہ ظاہر کریں اپنی زیبائش باعش کو زینت منا زیبائش باعش سمجھے تھا نہ ظاہر کریں زیباعش کو اللہ ما ظاہر ہاں مگر جس سے مجبوری ہے مگر وہ زیباعش کہ ظاہر ہے ان سے یعنی مجبوراً وہ ظاہر کرنی پڑتی ہے وہ مجبوراً کیسے ظاہر کرنی پڑے ہے اے ہاتھ کی ہتھیلیاں عورتیں کام کاج کرتی ہیں نا آخر ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوگی کیا ہو گئے پاؤں ہو گئے اور تیسرا ہے چہرہ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 یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے بیان القرآن میں دیکھ لینا بلا ضرورت اور خوف فتنہ کے وقت چہرہ چھپانا بھی واجب ہے اور ضرورت کے وقت کھول سکتے ہیں تو کتنی چیزیں کھول سکتے ہیں ایک کفائیں اور کیا قدمین یہ تو ہر وقت کھول سکتے ہیں چہرے کے متعلق یہی تحقیق ہے جو میں نے عرض کی ہے والبنا بے خوم اور ہی نالا جہن میرے محترام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 بڑا بڑے ہونا بڑی چادر جو ہوگی دوپٹہ ہوگا تو صرف ایسے لٹکائیں نہیں کیسے ایسے ڈال دیں اور چاہیے ڈالیں اپنے خمار کو دوپٹے کو کس کے اوپر یہ غریبان ہے اس کے اوپر ڈال دیں اور نہ ظاہر کریں زبیں اللہ لہ بلا تہنا مگر کس کے لیے خامن یا باپ او آ بائے بغلہ یا سسر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 ہن سے مراد مسلمان عورتیں مسلمان عورتیں ہیں لیکن کافر عورتیں احتیاط کرو کافر عورتیں کیا ہو ورنہ کافر عورتوں سے پردہ نہیں عضور کے گھر یہودی عورتیں بھی آتی تھیں پردہ نہیں ایک احتیاط ہے کہ کافر عورت آئے گی نا کوئی نہ کوئی غلازت پھینک جائے گی کوئی غلط بات کرے گی کوئی بےحود کی بات تیسرے بہرحال کافر عورتوں کو بھی دیکھا جائے ادھر بدماش عورتوں کو بھی دیکھا جائے چاہے ان سے پردہ نہیں لیکن احتیاط سے پردہ کرو سمجھی بات یا نہیں سمجھی تو میرے عزیز بات یہی ہے کافر عورتیں ہوں یا کیا ہوں گناہگار بدکار عورتیں ہوں شریعت کے اندر یہ نہیں کہ ضروری ان سے کیا پردہ کرنا ہے لیکن مناسب سے دیکھ کے ان کو روکا جا سکتا ہے اس کے نسا ہندنا فرما دیا او ماں مالکات احمان اس سمراج کہیں جی لونڈیاں تمہارے گھروں کے اندر جو لونڈیاں ہیں نا کام کرنے والی چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہوں بارہ لونڈیا آ جائے گی باقی غلام کے متعلق تو امام یا ابونی فارحمۃ اللہ اجازت نہیں دیتے غلام جو لڑکا ہوتا ہے اس کی امام سے بھی اجازت نہیں دیتے باقی آ اماں کے نزدیک ہے آگے ایک اور بات سمجھ لیجئے بعض لوگ ہوتے ہیں مجنون قسم کے کیسے ہوتے ہیں یہ پاکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو عورتوں کی طرف خواہش نہیں ہوتی کوئی بوڑے بھی ہو جاتے ہیں پاک گال مچلے بھی ہوتے ہیں وہ گھروں کے دروازوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں کہتے کھانا کھانا روٹی روٹی ان کو ایک آدھ روٹی ملے تو پھر چلے جاتے ہیں تو ایسا کوئی پاگل آدمی ہو گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا ہو اور عورت اس کو جا کے کیا دے روٹی دے یا اس کو اندر کہیں بٹھا کے روٹی موٹی کھلا دے جانتی ہے کہ بالکل پاگل ہے اس کو عورتوں کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں یہ تا سے مراج یہی ہے تابین لکھو تو فیلی اب یا ہیں نہیں صاحب غرض کے غرض یا توفیلی ہیں نہیں صاحب غرض کے صاحب غرض کا مراد ہے یعنی عورتوں کی طرح وہ توجہ نہیں کرتے مچلے ہیں پاگل قسم کے آدمی ہیں مردوں میں سے اوتف یا چھوٹے بچے ہیں کیا لیکن بچے کے اندر شرط یہ ہے کہ مراحق نہ ہو ایک تو بالغ ہوتا ہے لڑکا نا پندرہ سال کا دوسرا بارہ تیرہ سال کا کیا ہوتا ہے مراحق ہوتا ہے تکڑا ہوتا ہے اس کو بھی نہ آنے دو ایسے سات آٹھ نو سال اتنے تک ہو جب آپ دیکھو کہ مراحق چلاک ہونے لگا تو اس کو گھر نہ آنے دو چاہے غیر بالغ کو نہ یا दे ایسے दे بچے جو तो نہیں مطلع ہوتے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 تو اور تم کو چاہیے آہستہ آہستہ چلیں زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں پاؤں ماریں گی تو زیوروں کا آواز آئے گا یا نہیں آ تو یہ غلط ہے یہ اور نہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ جانا جائے وہ چیز جس کو چھپاتے ہیں اپنی زیبائے سے تو بو ترغیب توبہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کو رطراف اللہ کے سب کے سب ہے مومن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 اور عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا خامد نہ ہو نکاح کر جو کا اپنے میں سے اور ان کا جو لائک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں لان... میں سے تمہارا غلام ہے لونڈی ہے ان کا بھی نکاح کرو ان یکون و اس کے نیچے لکھو یہ آزاد کے ساتھ متعلق ہے ان یکون و جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں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 لیکن ایک آدمی بالکل تنگ ہے کوئی پیسہ نہیں مکان نہیں نکاح کی طاقت نہیں تو اس کو کیا چاہیے روزے رکھے کیا کرے. پاک دنا میں روزے رکھے اور غذا طاقتور نہ کھائے کیا آ, طاقتور غذا کھائے گا تو شہوت پیدا ہوگی بھت کھائے کیا بھت کھانا چاہیے سمجھے اور چاہیے پاک دامن لوگ جو نہیں پاتے طاقت نکاح کے یہاں تاکہ غنی کرے ان اللہ اپنے فضل سے ولدین یبتا قانون معاشرہ نے برکت نے جی پا. تمہارے غلام ہیں اور وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں غلام کیا بننا چاہتے ہیں مکاتب تو ان کو مکاطب کر دو بھائی کیا ہوتا ہے اپنے غلام کو کوئی بھی دس ہزار روپیہ ادا کرو تو کیا ہے آزاد ہے ٹھیک ہے نا کرے گا آزاد ہو جائے گا پھر مقاتبین کی خدمت بھی کریں لوگ دوسرے لوگ یہ نہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے مقاتب کو نہیں دے سکتا ایسے میں ویسے کوئی چھوٹ موٹ کر دے پیسے کی اور بات ہے زکوٰۃ اپنے مقاتب کو دوسرے دیں یہ نہیں دے سکتا اور وہ غلام کے طلب کرتے ہیں کتابت کو ان سے کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے غلام تو مکاتب کرو ان کو اگر جانو ان کے اندر خیر کو با ہم اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو دیا اللہ نے تم کو یہ کن کو خطاب ہے دوسروں کو زکوٰۃ دوسرے دے سکتے ہیں یہ ایسے بخشش کر سکتا ہے بلا تکان معاشرت نمبر کتنی جی چھ مشرقین کی عادت تھی جو سردار مشرک تھے وہ اپنی لونڈیوں کو کہتے تھے کہ زنا کرو کیا کرتے تھے وہ مجبور کرتے تھے زنا پہ زنا کرو اور پیسے جمع کر کے ہم کو دو ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا زنا تو بدترین چیز ہے اور پھر مجبور کرنا جو ہے یہ زیادہ بدتر ہے آگے سمجھے اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا کے اوپر جب کے ان کا ان کا جب کے کہو جب کے ارادہ کرتی ہیں پاک دامنی کا تاکہ طلب کر اسواب دنیاوی زندگی کا اور جو اور جو مجبور کرتا ہے ان کو پت بے شک اللہ تعالی بعد مجبور ہونے ان کے یہاں اقرا کا منع کیا کرو گے اور مجبور کرنا نا کیا مجبور ہونا اللہ ان کو بخش دے گا مجبور ہو رہی ہیں تم کو نہیں بخشے گا تو پہلا اکرا یقر کیا ہے مجبور کرنا دوسرے کا میں کیا ہے یہ مستر مجھول ہے بعد مجبور ہونے ان کے حقور رحیم ہے بالکل اب امتنا نے باری تالا اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں فرماتے ہیں البتائی اتارا ہم نے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 تو باتیں لگی تھی تو امی عائشہ کی خبر بھی ان کے ساتھ ملتی ہے اب غور کرو البتہ اتاری ہم نے طرف تمہارے اعت واضح و ماسلان اور ایک خبر عجیب ایک خبر عجیب کیا ہے خبر و عائشہ لکھ لو رضی اللہ تعالی انہ اور ایک خبر عجیب من اللہ زینا